ایمان کا طریقہ ہے کہ وہاں میں مغرب کے بعد چھ رقاص نفل پڑتے ہیں کیا حضورت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفل صرف سب کو پڑھاتا یا آپ پوری زندگی پڑھتے رہے جی حسین بھائی مسئلہ یہ ہے شہر کات نفل تو آپ نے پوری زندگی اشاعت فرمایا کہ ہر شخص مغرب کی نماز کے بعد پڑھے تو یہ بزرگوں کا کچھ طریقہ ہے بزرگوں نے لکھا ہے شیر کازمہ نور جو ہیں وہ شبان کو مغرب کی نماز کے بعد کچھ اولیا اکرام متقدمین نے یہ لکھا ہے میرے ام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں کوئی روایت خصوصیت کے ساتھ اس رات کو آ میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے البتہ کچھ یعنی اوراد کی وظاہر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو چونکہ بزرگوں نے لکھا ہے عمل کیا ہے اگر اس پر آدمی عمل کرے تو برائی کوئی نہیں نیکی تو ملے گی لیکن اگر تو نہیں پڑھ سکتا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا اس رات عبادت کیا جو عبادت آدمی چاہے کرے نبر پڑھے تسبیحات پڑھے قرآن پڑھے دروشی پڑھے صدقہ کرے جو آدمی کر سکتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ جو سنت ہے وہ قبرستان جا کر ان کے لیے دعا مانگنے کی ہے تو یہ خصوصیت کے ساتھ اس کے علاوہ خصوصی عبادت جو ہے اتنے رقت اتنے یہ تو کوئی نہیں سجدہ آیا اس کا مطلب ہے آکان ہو پڑے تھے کتنے پڑے یہ کسی روایت میں نہیں ہے تو اس لیے یعنی یہ چھ رقم بھی یہ تو پوری زندگی کا معمول ہے تو اس رات میں اگر کوئی خصوصیت سے بھی پڑے گا تو اس کو سواب اس کا ملے گا جی فانی بھائی ہیں ویسے تو ہم سبھی فانی